الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وعلى الصدق والصطار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله قدوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الجليل الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي منو سلوہ سلو یا شریلا تو اسل ملکیا سی دیا سو یا پالکیا یا حبیب اللہ اسلر والسلام سی یا خات خاتم می حاض مسلت جماعت رکھنے والے سنی حنفی مسلمان بھائی السلام علیکم گزشتہ جمعہ شریف کے اندر آپ تو عالم علیہ سول تو تسلیم درتبا نال اپنی کوشش گزار سن اس وقت بقیہ دوست ہو اج دش جتنی مالم طالب منزور ہے ارض کرنی ہے خالی قدرات شرح صدر عطا فرماوے سنا اور سنن تو بعد دی روشنی لنکر زندگی گزارنے تو اسلام کی توفیق قدر فرما اور سنتا پڑھ لے تینوں کہہ رہا پنڈوا بیٹی بدتمیزہ دوستو ابتدا کو لے کے روبی اقدس جسد مبارک پرواز عمل مبارک ہر سنت وہ مسلم واسطے اللہ تبارک و تعالی نے اس نمونہ فرمایا اس دوستوں واسطے خصوصی پیغام ہے کیونکہ اس وقت دو کی سمدے بلکہ تین قسم کے افراد نے کچھ وہ نے جنہوں شریر متاحر مطلب ہی کوئی نہیں کدیوں کسی کھاتے چ لایا ہی نہیں ادلے مولبی گلا انہوں کا کام کرنا انہوں کو تبکہ ہے جیڑا شریت کے احکام اللہ گلوں سنتا ہے لیکن ونڈ نہیں کرتا رلے ملے اتے ہیں، تیسرا تو وہ بالکل ایوے آرٹس نمک برابر ہے جڑا اسلام کی روح نو سمجھ کے تو ملاوٹ نداحت ننافت اور کفر باطل دے سمجھوتے نو پسند نہیں کرتا یہ تین طبقے نے اس وقت انسان نے اگر اس طرح کہہ لو اہل سنت و جماعت کیا سنی اور بالکل برہدے ساڈے مشاہدے کے مطابق بالکل اسی طرح کہ سنی بریلوی اخاون والے ہی کئی ایسے نے جہیں شریعت متحرا کے لاگی نہیں لگتے نہ بس انہوں نے اپنا سنی بھی اخایا ہوا لیکن اسلام وابستگی اختیار کردے ہی نہیں دے اس طرح کے لوگ نہیں ہے موجود دوسرا وہ طبقہ ہے جڑا نا ہے اسلام دا بانی اسلام دا نام وہ استعمال کرتا ہے لیکن انتہا یہ ہے کہ او نو پورا اپناج دے پہلا جڑا وہ تو ہی گیا نا جڑا طبقہ شریعت متحرہ کروں نوز بلا گلزالک ایک مولویا کا مسئلہ اور فضول سمجھ وہ تے لگا گیا دے سنی اخاورنا دے سنی نہیں بننا بریلوی اخاورنا بریلوی نہیں بننا مومن کا دعوی کرنا مومن نہیں بننا دوسرا وہ تبقہ ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ وابستہ تے ہے لیکن وہ اس وائر رسول تو یا واقف نہیں یا کو دل نہیں رکھا اچھا جائے توجہ ہے اندر دل نہیں رکھا جاتا تیسرا وہ تبکہ ہے جڑا اس وحسن سمجھتا بھی ہے کہ رب رب آ جو اپنے آخری نبی خاتم نبی شیر صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں واسطے نمونہ بڑھایا ہے ظہری گل ہے ہر کام کے اندر آپ کو نمونا بناونا پڑنا انج تو نہیں ہونا ادھیا کاموں سرکار دی نقل کرو ادھیا کامرا دی نقل کرو ادیا کاموں نمونا اللہ کے حبیب جی جی کو بناؤ ادھی زندگی جیڑی ہے وہ کفاروں نمونا بناؤ یہ کام تو نہیں ہو سکتا ہوں او جا درمیانہ طبقہ ہے او تے دل نہیں رکھتا اگر سمجھ ہے بھی تو جم قدم بعد اٹھا دا ہے اور پہلے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہایات کہ اگر میں دین دی تبلیغ بھی کر رہا ہاں دین دا میں مبلغ بھی بنیا پا وا ہاں تو دین دی تبلیغ دین دا طریقہ اللہ تعالیب دے افراد بالکل تھوڑے ہوئے آرٹسٹ نمک برابر جبکہ صحیح مانیہ اگر امتی ہو اور مومن حق اد کر رہے تھے وہ اے ہوئی لوگ چاند کر رہو حدیث پاک ذکر آیا ہے کہ سید و عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے زمین حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے قیامت تک سات مخلص مومن تو کبھی خالی نہیں ہوئی باطل کر دے کرتے اور باطل کر لگڑ لگ دیں اگر بامر مجبوری وہ باطل نہ واسطہ پہ بھی جائے نا تو او ایک جو میں بیپل خلاچ بندہ کے دے بھی کلو ہو سکتے ہیں لیکن کم از تو فرمایا سات بندے ضرور رہے اور رنگ گے جس دن ستا چک بھی نہیں رہنا اس دن قیامت آ جائے گل سمجھ آ رہی اور دوستو میں گل شروع کر لگا اس وایسا دی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین حق دو غالب کرنا سی پوری دنیا دے اتنے اور تمام جڑے باطل مذاہب سن انہوں دے اتنے غالب کرنا سی تو اپنے محبوب علیہ حسلاد والتسلیم تسلیم نو اللہ تبارک نے غلبے دین غلبے کی حاقت اور دین دی نشر و, لئی اللہ تبارک و تعالی نے محبوب علیہ حسلاد والتسلیم نے کی راستہ اختیار فرمایا اس بار کر رہے ہیں جہل اور بے وقوف قسم کے لوگ نے کہ بظاہر انہوں جذبات اسلام والے کا راج لیکن وہ اس وے رسول تو بالکل دور نہیں جس وجہ اٹھا اٹھا اٹھا سورنا نہیں جدو بندہ گل کرے تو ہٹ جائے جو تو نقصان ہی اٹھا کتاب میری گلوجو نہیں کی سمجھ آ رہی گلا اللہ اس کوئی شک نہیں کہ اسلام نے نظام, تے نظام دے نظام کے لفال طریقہ نہ دن گلے توجہ نہیں ضروری ہے کہ آپ کا مل سلا تسلیم دی. سیتھی جاوے کہ آپ نے اس دیب کی بڑے لوگ کا سوال کیتا ہے بڑے لوگ پوچھتے نے وہ چیزیں کی عملے تُس ووٹ بھی نہیں لڑن دے یوتھ کا طریقہ عیسائی کا طریقہ اور یہ جمہوریت ہے عیسائی دی دیتی ہوئی ہے جی چلو لکھے اگریزی ڈکشنری جمہوری نظام ڈیموکریسی دا نظام انگریز نے دنیا جی لیکن دسو دس ہے اللہ حمیرہ اللہ بھائی بھائی اللہ سوال ہوتا ہے بندے دماغ بھی اللہ اور اس سوال دا جواب بے عقل بندے کو نہیں ہو سکتا اللہ اے اللہ تعالی دے فقیر دے ہونے اللہ جہ فکیر کو سنگت سبت اختیار کرے گا کول اس مسئلے دا جواب دا حل ہونا ہے دوستان سر کر سب تو پہلے دیکھو کہ 40 سال آقم علیہ السلام تسلیم دی یعنی جو آپ کا اس و حسن ہے ان دا پہلا جو چاری سالات اللہ تعالیٰ فرماندہ کہ لقد فی رسول اللہ حسنہ بے شک رسول اللہ میں اللہ کے رسول میں یعنی آپ کی زندگی مبارک میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بہترین کیا ہے نمونہ ہے سال پالی زندگی ہے نمونا آپ بنتے بنتے ویسے ہوں چبلا ایک بچے دار چھ سو سال کا عرصہ واقعات ہزار والا سن چکے ہو کہ کتنی عظمت نشانہ نبیاں نبوتیں ہی نہیں ملیاں اپنے سننا بے واللہ نے فرمایا ہا دا نور سب ہے جال تو جعلتکم انبیاء اے انبیاء دیا روحو اے میرے تو تو نبوت مل چکی اسی طرح ہی آ فرمان حضرت آدم علیہ السلام علی مٹی تے پانی ابھی ہالی وہ گارا ہی نہیں سی بنیا جی جسم بننا سی آدم علیہ السلام دا تو فرمایا میں اس وقت بھی نہ بیتا لیکن بھیجیا آخر خاتم مور خط خط میں آخری نبی بڑا تو جدو تشریف لے آئے نبوت تو ملی پی تر سو سٹ اندر ویخ کے چپ کے محلے گلی لڑ نہ سکے بولنا ضروریا گزریا مومن بالکل بےچارا سلام دا کیلڈا کی خیال ہے یہ تو آم مل کی گل ہے اور ایمان کا آخری درجہ بھی دسیا گیا جی نفرت نہ لنگنا یہ ایمان دا بالکل ابعف اف ایمان اب اف اِس میں کمزور ترین درجہ ایمان بکی ہے تھوڑے تو تھوڑا ایمان بھی ہے کہ برائی برے بدل ویکو نفرت پیدا ہوفرت دی علامت سئیز لمبی علی محبت فرمایا وہ القو ہو جب ایسے نافرمان لوگوں کے ساتھ ملو تو ترش شروع کے ساتھ مق مچھلی چڑا خاطم نبی دے امام, آلا نبی امام الانبیع، سید الانبیاء آلا آلا علیہ آلا ویکن کابے رب در سو اللہ تے بولن چالی سال نہیں بولے سارے دل دل ہیرا تشریف لے جانا جبلے لور رب کرنا کتنا ردی اللہ کھانا دن جانا رہی جبل نور رہ رہ تو سرگی ویکد عجیب چڑا گھر گاط ہو کے ناز ہو کے تے دن غارے رات بالکل نیو نسبت بہت اچھی ہے تو تر دن وہ جانا رہی مہینے تو بعد حضرت نہیں <تصفح> ان <تصفح> <تصفح> اندازہ کرو تر چیز ایک چپ ایک بول ایک تلوار اس وسیع تر جزے ایک چپ ایک بول کلام اور ایک تلوا چالی سال چپ چالیس سال اور چپ دلجو چپ کا مطلب یہ نہیں کہ خود نے اس بلا مزالک مب مبتلا نے کما بچا کفر دا اثر آپ نہیں ہوتا چپ ضرور رہے سارا کچھ نگے ہو کی یعنی ہو ہی ہوتے ہیں میم قابل اللہ تعالی بھی فرمایا کہ محبوب تہلے آیا تلاوت کرن پہلے, پہلے، ان دل پاک کرنے تو پہلے، گمراہی ساتھ تک سے ہی تھی کہ غیر پی غیر پی کفر اسلام کی تمیز کوئی نہیں سی سیدو عالم علی نے حکم سی کہ ایک چوپ رہنا ہالی انہوں کچھ کہنا دو اپنا پاک کردار جہر نا انجو نہیں پیش کرنا کہ یہ فیصلہ کو فیصلہ کرا مجبور ہو جا اور امانتا انج بہبو امانتداری ظاہر کرنی انہوں سامنے کہ اے اپنے وڈیر امانتدار نے اچھا بولو جی بس اہم شرک کا ماسا اثر نہیں ہونا چاہتا ہوتا سرکار نہیں ہوتا میں مولوی پیرا کا چانن کرا کہ ویکو دے دین نہیں آو بھائی کو اپنے کردار پہ پھر اپنا کردار صاف نہ رکھنا پیری گلوجو نہیں کیتی لوگ ظاہر عمل دیکھتے ہیں باطن کو نہیں دیکھتا باطن کو اللہ کا ولی دیکھتا امی ہے نا صاحب بصر اور صحب بسیرت صحب بسیرت لوگ بہت کم نے ہالیا الزام نے لیکن صحبے بسر زہری کھا وے والے بہت زیادہ نے ہر توجہ میںوش خود بنے پے کتنے کمبل تلا ہوئے پی نے ہاں جی کسے بھی جماعت کوئی تخصیص نہیں کیونکہ نشانہ نہیں بنا دی دی پکڑی تو جیڑا لوگ گا او دین دے بیان دے آ جاؤ. ہے, تو چالی سال خاموش جیڑا مسئلہ بننا مشرقے ہو کے سجود لمبیادی مارگا فیصلہ کرو اتو تک آتے سن جا آ امین سرکار نو آدھا آج جا امانت دار آ رہے۔ امانت جا والے محمد شریف آ رہے ہوں خاموش میں جد چالی سال خاموشی پورے ہوئے اتو رب سونے امتوں کی سبق توجہ نہیں آل اللہ سان پو سبق گیا ہے کہ تصاج جدو کسی دس رہے تو سب تو پہلے اپنا کردار صحیح کرنا ضروری کسی نو دین والے جد ہے تو سب تو پہلے خود اس دین چلنا تو ضروری اور لازم ہے اور تو آٹی زندگی کا کی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہ جس وجہ دین تو دور نے انہوں نے موقع مل جاوے اعتراض کرنے دا اور کدھر سیل دی وجہ کم دی وجہ کدر پورے دین تو متنفر نہ جان لیا یہ کم دینی امر نان نہیں کرنا چاہیے اندی سے میں دل دیا پہ کتابیں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک گل پیش کر دینا آپ نے فرمایا جب عالم دین کے سامنے شریعت کے خلاف کوئی کام ہونا اور عالم دین چپ رہے تو قیامت کے دن پھیلے عذاب عالم دین کو ہوگا پھر کرنے والوں کو ہوگا پھر کام کرانے والوں کو ہوگا کیوں فرمایا یہ نبی کا وارث لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں تو نبی کے وارث سے یہ کیسے توقع ہو سکتی ہے کہ نبی کے وارث کے سامنے نبی کی مخالفت ہو اور یہ خموش بیٹھا ہے لا, لا, لا, لا. اور اگر خاموش ہے تو یہ اس کا چپ بیٹھنا سند ہے اس بات کی کہ یہ کام صحیح ہے لا, لا, لا, لا, لا. یہ کام ہے. لا, لا, لا. صحیح ہے تب تو یہ خاموش بیٹھا ہے محبوب تاریخ چالی سالہ کسم ہے زندگی نبار ہے اور اس زندگی پاک نو توحید اور رسالت دلیل گیا کرو کی پا کے جن تو رسالت کی سچائی اتنے کہ رب بھی ہک کے ادائی شک نہیں آپ اللہ نے رسول آخری نبی نے چالی سال کوئی نہیں ہالت تو ہوئی سالان بھی جھوٹ کوئی توجہ ہے دوستو اللہ پر کبھی رات مشہور کیا کیا چالی سال منہ جھوٹ نہیں نکلیا آج نکل سکتا آپ اس اے فرمایا کہ مینو ای جی سچا منگو بغیر کہ لشکر جنگی من پھر نو اس ربت سچا رسول بنا کے خدا نو لو رسول اللہ دا نبی منو اور جن ساری کہنا بنا اور پیدا ہے اس نو اپنا سچا بدبختی سی بد بکتی بد دی کہ نے تسلیم نہیں کیتا لیکن بہرحال کر کی, جی کی کریے جی مسلط کیا ہوا ہے میں چند چیزاں کی باقی اپنی بے اینتی کی وجہ نہیں پہ چلے ایک مثال درد ہے یعنی وجہ تھانے کچہری جیلیاں بے پردگی کی وجہ بے حیائی دی اور عوار کی وجہ عورتوں کی آوارگی کی وجہ یہ انہوں نے پردے کا حکم کہہ دیا سارے ہیں اللہ تعالی نے دیکھا نماز کی فرض کی روزہ نماز خدا کا حکم ہے یہ بھی چڈو روزہ بھی چڈو ہر عمرے بھی چڈو کسبی داڑی بھی چڈو کیوں جی اے رب رسول حکم نے رب رسول کا حکم ہے خود حرام کی رشوت بولو اچھا حاکم دی انتظار ہے حاکم آئے گا تخت روکے گا تو ماحول سدھا ہوئے گا کلا نماز روزہ بھی فارغ کرو نا بلکہ قرآن اگر پڑھو تو قرآن دا دا کی اللہ فی ہے وہ لوگ جن کو ہم زمین میں حکومت دیں تو وہ پہلا کام ہی یہی کریں گے کہ نماز قائم کرائیں گے آل تو انتظار دا ہے بیٹھے رہو وہ ان کا مطلب ہے نکل گیا کہ اگر نماز پوچھو جی کیوں پڑھ دے اور کیوں نہیں ہو دے خدا نے فرض کی دی خدا نے روزے رب رسول نے فرض کی دی او وہ بڑی عید آتی ہے عید الاضحا ہے لکھا دیا قربانیاں کروڑا دیا خیر بولی صاحب رب کا حکمت رسول دی سنت نہیں پراسا نماز نہیں پڑھتے محلے چ لان تان قربانی نہیں کردے شہرت جانے جیڑا نفسانی دین ہے اس چلتا پیا جی لفظ خوش ہے اور بلکہ میں یہ بھی آنا ایک بال آخیا اس نا اللہ تعالیٰ کی طرف ترجمانی کرتے ہیں کہ میں ناخش و بیزار ہوں مر مرو سے میرے لیے پڑتا ہے نماز ہوندے ہوندے. مطلب نماز نفسانی چلن ڈی نفس دسائز آرام واسطے اسی طرح تو ہوں شملہ باقی شریر ہاکم نماز بجداری بجداری بجدار دے کیوں نہیں جی ان حکام سمجھ کے کر رہے ہو باقی تڈے کو اسلام چ نہیں چلے جاتا ادا نے بند ہرا مزادہ حجت پیٹ پیڑ ہوکی اور یہ مطلب جار چالی سال مبارک اعلان تو پہلے دے. کوفر اروج دے اور جدو رب کا گھر ہی نہیں بچیا پہ اتنے تر سو سٹ پلیتیاں بت پہلے تو مینو دس باہر کی چلو سی محبوبی پارنا بھی اثر ہو یا آپ نے کوئی ان نظریہ عقیدہ قبول کیا ہوئے کائنات کسی کتاب ملتا نہیں تو اس سوائے رسول کی بنے اس سوائے کی بنے کہ بھائی تم کفر کے ماحول میں بھی اگر رہ رہے ہو سب سے پہلے اپنا کردار پیش کرو کیونکہ تمہارے نبی نے اپنا کردار پہلے پیش کروایا بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا یار جدو دیا آپ ہی رل مل جاوے پہلے ہی حالی دین کی دی گال ہی نہیں ہوئی سے پہلے سارا کفر لانت گڑ پا کے بہ جاوے توجہ نہیں میری <سحن> اے ہو رہا کہ نہیں ہو رہا یہ ہو رہا جن کا مطلب اس رسول کے لوگ ہیں. اگے آ چودہ سال اٹھ مہینے سولہ دن کتنے چودہ سال اٹھ مہینے سولہ دن یہ دوجا دور ہے کہڑا بولن بولو یہ بولن د ہوں جہ سال اٹھ مہینے سولہ دن پورے ہوئے ستاروے دن جنگے بدر ہوئی تیسرا دور شروع ہو گیا تلوار ویکو سرکار نے ترتیب رب سن کے بھی رکھائی اتنے حیرانگی کی گل ہے نہ پہلا دوجا تیسرا دور پہ جباہی پھر نہیں پات گیا یہ سیلیا گلیں تو نہیں پہ <سلام> بندہ در بنفا وہ در بول ہم سارے سیلے آتے ہیں سیغوں میں نہیں پڑا ہوا سیغے تو عیسائی کو بھی آتے ہیں اللہ! عیسائی عربی میں کتابیں لے کر پوری لغت عیسائیوں نے لکھی ہے سیکھوں کی نہیں ہے یہاں پر یہاں پر ہدایت ایمان اور اس رسول کی بات ہے پہلا کردار خاموش اور کردار ملاوٹ سے پاک زندگی ایسے باطل کے اندر رہ کر خاموشی بھی ہے اور باطل کا اثر بھی نہیں ہونے دے رہے ڈا حوال ڈا حوال یہ پہلا پہلا اس حسنہ امت احمد کے لیے اسی میں ہی ہم فیل ہو گئے میرے جیسے رابر جو بنے بیٹھے ہیں ممبر پہ اسی میں فیل ہو گئے کہ انہوں نے اپنا کردار عوام کے سامنے پیش کرنا تھا میرے کو ایک کلپ آیا ہے. اپنا یہ موبائل کرکٹ یار یہ عمران خان تھلے اج کل پٹھان ہے آفریدی آفرید شاہد آفریدی پتا دتا میں آتے ہے نا یہ رسول اللہ وسلم کے کام کو صحیح طریقے سے پیش نہیں کر رہے ہوتے اور جو سی لوگ ہے وہ ٹی وی پر آنا گوارا نہیں کرتے زبانی سمجھی بیٹھا ہے کہ جدو انہیں نے ملاوٹ کر لیت ختم ہو گئی سلطان ہو دیکھ لیا سبق بھی پاک پاک رہتے نے پلیتی دا سر اثر ہو اس ولییا نام تو ٹکر برباد برباد ہو گئے اور ولییا کے ہاتھ قوم سی کیونکہ ان رب ان لگتا انا بن جاتا پاک نے تو پلیتوں کو پاک کرنا چاہیے خود پلیتی میں چلے گئے تو نبی سرکار کو اللہ تعالی نے اس حسنہ بنایا تو پہلا جز زندگی پاک کا پہلا جز اس حسنہ کا پہلا جز چالیس سال پر مشتمل ہے جس میں خاموشی ہے اور کردار پیش کرنا ہے تو ہم تو اسی میں فیل ہو گئے اگلا کردار توجہ اگلا حصہ کیا ہے اگلا جز کیا ہے اس حسنہ کا تبلیغ کیا تبلیغ یا رسول بلغ ما انزلہ الی اے محبوب اے رسول جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے ما انزلہ الی جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے بل وہ لوگوں تک پہنچاؤ میں کبھی میںرین بر بھی نہیں بد ترین لیکن حضرت علی اللہ تعالی نے فرمایا لا تم سرو الا من قَالَ مولا ہیں، یہ نہ دیکھو کس نے کہا یہ دیکھو اس نے کیا کہا <سؤال> بوجہ اسی بات پر مر گئے کہ دعوت و تو مصطفیٰ کریم تو کی دے رہے تھے ان لانتیوں نے دیکھا کہ یہ بتیجا ہے یہ نہیں دیکھا دعوت کس کے دے رہا ہے <سؤال> حالانکہ وہ تو ذات بھی بے مثال ہے نا آل, آل, آل, تو چاند کو تو, تو سرکاری کر رہے ہیں دو صورت کو انگلی سے واپس بھی تو سرکاری کر رہے ہیں وہ تو ذات بھی بے مثال ہے لیکن اس کے باوجود ان کی نظر صرف بتیجے پر پڑی آل. جو بتیجہ چھوٹا ہے ہمارا تو بھی بھائی ہے اب اس کی بات مان لیں لنتی بن گئے ہمیشہ کی جانب لے لیے وہ عاشق بن رہے ہیں اللہ تو اسی واسطے بندے کو کال وے کو کی ہو رہی تو دوسرا حصہ کیسنا میں چڑھ رہا بہت ساری گلاب موضوع بولو بولو ورنہ خود خود آگو اگلے اتو پڑ لینا شریقت مولی صاحب سڈے لائی کوئی نہیں بجا نو لگتا ہے بلکہ اُن سی کوئی بہن کر رہا شریعت ہو سدار نہیں سکتے سان شریعت جانے کا مطلب ہے تو بولنا شروع کرنا اس وقت ہسنا جس شروع ہونا ہے اپنا کردار تو شیشے آگ ہاں صاف کرنا پینا بڑا نفس قابو پاکے بڑا نفس بڑا ہے کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو میں, دنیا میں بھی میری ہو، میرا بہت کچھ رکھنا پڑ جڑی کیمرام چودہ تیرہ سال مکہ تل مکرما دے تیرہ سال مکہ شریف دے ایک سال آٹھ مہینے سولہ دن مدینہ طیبہ باپ آپ نے زبانیں مغت کھولی ہاتھ نو ہاتھ آ کیا سال کفر باطل شرک ویک کے حکم ربیسی کی چوپ رہے چوپ رہے جب بل ضلع ہے محبوب ہن پہ چسدہ بیوہ تو مر جس کا حکم میں نے کر دیا محبوب کھل کے سناؤ اب زبان مبارک کھل گئی اور جب کھلی تو پھر بند نہیں ہوئی کم بد دئیے گئے کہ تلوار چل پی تیسرا دور اس میں ہنسد شروع ہو گیا اور پھر کچھ چلی اچھی دنیا جو ہوتے وہی جھنڈا حضرت سبحان اللہ توجہ ہے پھر ایسے نہیں ہوا پھر ایسے نہیں ہوا کہ غلط اقدام پر شرمندگی ہے ایندہ ایسے نہیں کرے پھر ایسا نہیں ہوا پھر بڑھتے ہی گئے پہلا دور خاموشی کا کردار پیش کرنے کا دور ہے وہ بھی جو سو ہے جن کے لیے ساری امرک کے لیے بالعمو اور ممبروں میں ہلاک کے وہ رسا کے لیے حسنہ ہے جو گدیوں میں بیٹھے ہیں درباروں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بالخصوص خصوص ممبر اور مسلح پر جو بیٹھے ہیں ان کے لیے بھی بالخصوص اور پوری امت کے لیے بالعموم سرکار کی چالیس سالہ زندگی نمونہ ہے کس بات میں نمونہ ہے کہ بھائی کوفر شرک غالب ہو تو اپنا کردار پاک رکھو صاف رکھو اس کی ملاوٹ میں نہ جاؤ اس کا اثر قبول نہ کرو توجہ نہیں کی تھی گل سے دوسرا دور بولنے کا ہے دوسرا دور بولنے کا ہے کیا بولنے کا جو حق ہے وہ لوگوں کو سمجھاؤ وہ لوگوں کو سمجھاؤ اسی طرح یہ میں غلط تو نہیں کہہ رہا وہ سویر و سور ہی طرح ایسے بڑھ دیں کیونکہ چوتھا ہے تو میں نے دسو اور یہ تینوں بھی چیز پورا دن تینوں پورے دن تو مشتمل ہوئی خبر جو نہیں میں کیا ہے سمجھ آ جب تک نہیں بولے پورا عرب تعریفیں کرتا ہے پورا عرب تعریفیں کرتا ہے جن کے ساتھ کا تو ہے ہی کوئی نہیں پورے مکے میں حضرت مکہ شریف مرکز تھا بحت اللہ شریف مرکز تھا اس میں جو کام ہوتا تھا تو سارے قبیلے بر سارے جنگ ہو جاتے تھے کام کرنے کے لیے ایک کہتا تھا میں کروں گا دوسرا کہتا تھا میں وارث ہوں میں وارث ہوں میں وارش ہوں میں وارث ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے ہی تھے نا جھگڑا تو رسول اللہ کی ساتھ کا توجہ مانتے لتا لو کو لیکن الٹا مانتے تھے بھی بوتوں کو بھی مانتے تھے اب حضری اسود رکھنے کی باری آئی تو اس میں بھی جھگڑا ہو گیا تلوارے میں نیاموں سے نکل آئی جھگڑے کی نوبت بن گئی انہوں نے کہا جی چلو کل جو آدمی پہلے مکے میں داخل ہوگا حرم شریف میں داخل ہوگا تو وہ حضری اسود کو اٹھا کر نصب کرے گا اگلے دن صبح ہوئی دے پی گوبڑی منع آر تک سوندے بارہ وہ تو سن دا اکا سکیا ہونے جاگ سب تو سارے راضی سے سارے قبیلے راضی آخو ہوں حکمت عملی ویگ پلیس بھی حضری عصمت نہیں لگن دتا کیونکہ ہزر عصمت جنت پتھر ہے مشرق پلیت نے فٹے نہ آپ نے ان خود رکھا چادر ان فرمایا سارے نے یہ کونے فر لو جاتے سردار نے ہر قبیلے دے سردار کونے پکڑ لو جد دیوار دے قریب کیتا اپنے نورانی نہیں لگ دے مسئلہ بھی حل کر دجو ای مطلب یہ نکلیا کہ جب تک خاموش ہیں بے بھی اپنے بنے ہوئے اور جب بولے تو پھر کسرت نہیں رہی پھر, پھر بڑا جلسہ نہیں رہا پھر بڑی محبل نہیں رہی پھر کلے سدھی کی اکبر صاحب ہجرت کر کے جا رہے سمجھو سمجھو دین کو اپنے نبی کی جیرت کو سمجھو اپنے نبی بڑے جل سے نہیں بنا کے دور جب حق بولا جائے حق برانڈ کیا جائے کوکھ کو اسلام کو اسلام کہا جائے حرام کو حرام حلال کو حلال کہا جائے پھر بڑے جل سے نہیں ہوتے پھر مٹھی مار رہ جاتے ہیں آہ آہ آہ آہ ایسے ہے کہ جی نہیں ہے زبان آپ نے بند کی ہوئی ہے نہیں بول رہے تو سارا مکہ ساتھ ہے زبان مبارک کھلی حق باطل کی بانڈ ہوئی سارے دشمن بن گئے ایک مک صدیق سرکار ہے پھر ایسے دشمن بنے نام پہ پابندی لگا دی کہ اپنے معبود کا نام مکے کی زمین پر نہیں لینا تو آخر سیرت یہ کتابیں لکھیں میں پرسوں پڑے ابو بکر کرتے میں لوگ میں ہم دین فیل ہیں انگلینڈ میں برطانیہ میں اسرائیل جنو دنیا دنیا دلکی نہیں کسی خاتے لاندا, اُتھے بھی تبلیغ ہو رہی سنجھا کالا کالا ساری میرے کالی لگتی کہ جی مکے کافر جی اسرائیل برطانیہ امریکہ تے سمبی آج جب کما لے جا کل پڑی تو مکی تو نہیں اگلے رین دینا ہویا کہ نہیں ہویا یار جی اگر تھوڑی بہت کوئی ملاوٹ ہوں بلکہ انہیں آخیا بھی کیا بھی سی اور انہ دی اس گانے رب سورب قلم ان کی اس بارے میں ذکر بھی کیا کی محبوب یہ چاہتے ہیں تھوڑے سے تم اسلام میں نرمی کرو نا تو وہ تھوڑے سے کوفر میں نرم ہو جائیں گے <سؤال> توجہ نہیں کی تھی میری گل لیکن والد تو تیل اللہ سے مہی کسی جھوٹے کس میں تھانے والے کی تم نے تعت نہیں کرنی علاما اقبال اتنے مسیط بڑی سونی بنی پی مینا کاری چیل ماربل ڈیزائن بڑا کچھ اقبال کلو گیا ہے اللہ تعالیٰ نبی نو اپنے ماں پہ خالی کل میں تو کٹ دیتا گیا تو دیتا خالی دو عقیدہ توحید اور رسالت بس ادی جنگ چڑ توحید تو رسالت لیکن توحید عید کا لفظ بڑا چھوٹا ہے توحید بس لیکن اس توحید کے برج کی سمندر پہ ہے بھائی خالی آپ اللہ اللہ اللہ کرتے رہے مومن ہو جائیں گے تو چا بولو جب تک پہلے لا علاح نہیں کہتے بولو بولو بولو لا الہ اب لا الہ پر ہی تو جنگ چھڑی لا الہ پر ہی تو اجڑیاں رکھی گئی لا الہ لفظ لا الہ پر ہی تو پتھروں کی بارش شروع ہو گئی کیوں صرف تو کو منوانا نہیں تھا بلکہ تو کے خلاف جو شرم اور کچھ پہلے اس کی نفی کی لا الہ کہہ کر وہ ابھی احکام اترے ہی نہیں صرف لا الہ پر تلوار حالی نہیں چکی نیزہ نہیں چکیا تیر نہیں چکیا خالی کی منہ جو کٹے لا الہ کوئی محمود نہیں الا اللہ مگر اللہ پاک اس ایک لفظ جنگ چڑ گئے میں کہا بھی بھی کلمہ یورپ پہ رہا ہے نا تو جو مسلمان تو یورپ کلمہ چلتا ہے وہ خالی استباط آفی والا نہیں چلتا پڑی دا ہے عمل اس کے اوپر عمل کیا جاتا ایک ہے لا الہ الا اللہ پڑھ دینا محمد رسول اللہ پڑھ کر لکھ کر دفتر میں لٹکا لینا یا محض کو پڑھ دینا ایک ہے لا الہ میں جن بتوں کی جناب نفی کی جا رہی ہے ان بتوں کا بھی رگڑا پھیرنا اور جو بتوں کے پجاری یہود نسارا ہے ان کو بھی رگڑا دینا جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان بھی پہنا نے دی مشکل جاننا پوری کلبئی کپڑے پتھر دی مارے شروع ہو گئی تو اللہ پھر ایک نے کو مسجد میں کی برطانیہ سے یورپ میری نگاہ کمال سے یہ حرمی ہے بیگانہ حرم نہیں ہے مسیت ہےارے اقبال نہیں گل چھوٹی نہیں یورپ یورپ کے مسلمانوں کا دل دکھایا اقبال نے ان کی مسیح کو مسیح ہی نہیں کہا نہیں ہے شکل مسجد آنی روح مندر دی بھار دیتی کی مطلب مسجد تو جی کا ایلان ہو سالت کا ایلان ہوفر مت ہو اس کو اللہ کا گھر کہتے ہیں اور فرمایا یہاں تو وہ آیات نہیں پڑھی جاتی جن آیات کو پڑھ کر خالد نے ملک شام فتح کیا تھا بنگالی نے فتح کیا تھا وہ تو نہیں پڑھی جاتی اس مسجد میں تو یہ مسجد نہیں تھی شکل مسجد کی ہے روبندر کی بڑھتی ایک مان لینا پھر دھندگا مسجد ہے ہی نہیں سمجھ آ رہی ہے گل دی تو اتنے کلمہ وہ چل رہے آئے جسمے میں کتنے فوڈر بتی جی بی رب جانے کی کچھ نکاح جہ ای گل ہوں سمجھ بھائی اسلام سڈا جی بند کرے کلمہ اسلام سارے دا خلاصہ لا لاہ محمد رسول ایوے نا اسی طرح اور اے پورے دین دی نشانی کی پورا دین کلمہ ہے کہ ایک بندے اسی سال کفر کیتا ہے ہی کلم منٹ بعد مر گیا اسلام جنتی اَسی سالما پڑیا جن تصدیق اور زبان کا اترار کیا منٹ بعد مر گیا اس کی نیکی بھی نہیں تھی جنت جنتی کیوں ہوئے اس واسطے کہ کلمہ پورے دین کا خلاصہ تھا سمجھو پورے دن کو تسلیم کر رہے ہیں تو خلاصہ کرو تو کلمہ جی کھولو تو تیس پارے لاتا داد حدیثہ تاریخ اسلام درہی طرح لا تعداد کو تو دینیا تو اے کلمہ شریف کا الخت خالی پڑھنا چڑ نہیں لگتی <سلام> لفظ پڑی جاؤ پڑھ لینا <سلام> باقی سار باقی حکومت بھی میری <سلام> تعلیم بھی <سلام> <سلام> تہذیب بھی <سلام> تمدن بھی <سلام> میرا بولو یار تشتے <سلام> <باڑی کو> داری <دلیں. سلام> <سلام> رہا ہاں بھی کافر دا مطالبہ خوشی رکھو باقی تعلیم تہذیب قانون جمہوری تمدن روپے شکر سب کچھ میرا اسی دربا پڑھتے رہو آؤ آؤ موری صاحب بلکہ اے ڈیفنس میں ڈیفینس کرنل اجوب سی میری دسیا برطانیہ مولوی کا ویزا چھتی لگتا میں تھوڑا جا کھولیا میں خیر آخیا اس واسطے بھی پتا یہ ہے دلیل تھوڑے عام سان تو دلیل ہی نہیں بنا دی کرنل یوں کر رہے تو فلاں میجر یہ کر رہے ہیں انہیں آ پیر نا ہوتا ہے عوام دلیل میور پی جی حضرت فلما بنا کے لکھا کے مونی صاحب ہوں دند گئے سب دے ہوں خبردار جا کے واپس اپنے دین دکال کرو اور کرسمانی کرنے یورپ میں کرنا ایڈاخا ہے جتنا چیما پوا والا جی سرما پاٹا چلو دار پتہ نہیں چلے چلو جی اپنے کما دیا جانا چلو میں خلاصہ پیش کر دینا وا تم دوستو اپنی سلام تو کی زندگی <سلم> پاک <aesthetic> <سلم> <GO avi> پہلا حصہ کی ہے بولو <سلام> کردار اور خاموشی کردار دوجا حصہ اس وحسا کا باطل, باطل بیان کرنا دجا دور جنگ دا نہیں لڑر دا نہیں تلوار دا نہیں بولن د طرح دور تلوار جہاد آدھے کی آنڈ دی وضاحت ان شاء اللہ تعالی میں جہاد کدو ہے جہاد کدو ہوتا ہے توجہ عذاب کی دعا کدو منگی جاتی ہے کیونکہ رب کو باطل بسن دنیا تو طاقت دے راب دو طریقے رکھے نے. ایک اپنا عذاب دوجہ جہاد دو طریقے ان گے اللہ تعالی مزاق اور جو میں کرواس اپنا